جسے اللہ تعالیٰ ادب دیتا ہے نا وہ بڑا جھکا ہوا ہوتا ہے بڑی آجزی والا ہوتا ہے اس کے کمالات میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے آگے جھکا ہوتا ہے آجزی اختیار کرتا ہے اور بالخصوص سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کے سامنے آجزی اختیار کرتا ہے تو اس در سے اسے وہ بلندی ملتی ہے کہ آج اس کے نام کا جنگ کا جو ہے وہ پوری دنیا میں بج رہا ہے اور علیہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کا عرص ہر عاشق رسول منا رہا ہے کیوں نہ منائیں کہ آپ نے عشق رسول کی وہ شما جلائی آپ نے ہمیں وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سکھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی محبت اور ذات کا ادب سکھایا کہ آج تک آپ کی جو شما ہے وہ جل رہی ہے اور روز و شب اس میں اضافے پر اضافہ ہوتا جا رہا ہے آپ کی ناتیہ شاعری کے حوالے سے ہم مدری پھول لے رہے ہیں آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ناظرین باقاعدہ شاعر نہیں تھے یعنی ایک ہوتا ہے شاعر کا کام ہوتا ہے وہ قلم اور کاغذ لے کے بیٹھتے ہیں پھر کوئی مگہ ہوتا ہے چائے کا وہ بھی پیتے ہیں اور اپنی ترکیب سے بالکل پرسکون ماحول میں کلام لکھتے ہیں انہیں کوئی ڈسٹربنس نہیں چاہیے کوئی شور نہیں چاہیے شیر سوچنا ایک لکھا پھر نہیں, نہیں نہیں یہ نہیں اس کی جگہ یہ ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا اس کو بدلتے بھی ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ انداز نہیں تھا آپ کا جب عشق کے رسول جوش مارتا اور جب یاد حبیب میں ایک بے خود رفتگی کی کیفیت ہوتی تھی تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کلام لکھنے بیٹھتے تھے اور یہ کلام جو ہے وہ فل بدی آپ کا قلم چلتا رہتا تھا چلتا رہتا تھا کوئی تبدیلی نہیں سنی کبھی ایک شعر لکھا پھر سوچا نہیں یوں نہیں یوں ہونا چاہیے اور پھر تبدیل کیا اور کبھی ایسا نہیں سنا اعلی حضرت نے جو لکھا وہ باقی رہا اور پھر اس کلاموں کو آپ آج ہدای کے بخشش کی بہترین ایک مجلت کتاب کی صورت میں دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا یہ ہدایت کے بخش ہدای کے بخش یعنی بخش کے باغات آپ جب اس باغ کی ڈرائیو پر نکلتے ہیں جب اس کی ڈرائیو شروع کرتے ہیں باغ کی سیر پہ تو سب سے پہلے گلشن میں نظر آتا ہے وہ کیا جود و کرم ہے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تو آگے بڑھتے ہیں تو غوث کی منگبت آ جاتی ہے اگلے ہی باغ میں نظر آتا ہے وہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا ارے میرے گوش پاک یا رے آکا کی شان بیان کروں آپ کی نہ کروں یہ کیسے ہو سکتا ہے غس پاک کی شان بیان کرتے ہیں اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا آگے بڑھتے ہیں تو نظر آتا ہے ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا خاکی تو وہ آدم جد, جد آلہ ہے عالی ہمارا تھوڑا آگے جاتے ہیں تو کلام ملتا ہے رسول اللہ غم ہو گئے بے شمار آقا بندہ تیرے نثار آکا ٹوٹی جاتی ہے پیٹ میری لِللہ یہ بوجھ اتار آکا تھوڑا آگے جاتے ہیں تو آکا سے فریادیں مل... سننے میں مل... آتی ہیں اے شا شہ شہزی جاہل خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر تھوڑا آگے جاتے ہیں تو اپنے آپ کو امید دیتے ہوئے دلاتے ہوئے نظر آتے ہیں اے رضا غم نہ کر غم نہ کر لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا اب تو لائی ہے شفاعت اب پر بڑھتے بڑھتے عام ہو جائے گا اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا تھوڑا آگے جاتے ہیں تو محبوب کے حسن کی بات ہوتی ہے عرض کرتے ہیں وہ کمال ہے حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شم آ ہے کہ دھواں نہیں اور آگے جاتے ہیں تو اب اس حسن کو دیکھنے کی تونا بھی کرتے نظر آتے ہیں عرض کرتے ہیں اٹھا دو پردہ دکھا دو جلوہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر وہ سورج کب سے نقاب میں ہے اللہ حضرت سرکار کے چہرے کو دیکھنے کی تمنا کرتے ہیں تو کبھی در محبوب کی فرقت آپ کو خون رلاتی نظر آتی ہے اور عرض کرتے ہیں پھر اٹھا ولولائے یاد مغی لان عرب پھر کھجا دامن دل سوئے بیابان عرب باغ فردوس کو جاتے ہیں ہزارہ عرب, عرب ہائے صحرائے عرب ہائے بیابان عرب تو کہیں پر مدینے سے جدائی کا غم رلتا نظر آتا ہے عرض کرتے ہیں خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا تمہارے کوچے سے رخصت کیا نال کیا تو کبھی اس محبوب علیہ سلاد و کے درے پاک پہ بیٹھ کر کلام لکھتے نظر آتے ہیں وہ ہزار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں اور آجزی کا کمال کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں جب اتنی آجزی کی عاشق نے اتنا محبوب کے آگے جھک گیا تو محبوب نے چمک سے جلوے دکھا دیے اپنا حسن دکھا دیا جب حسن دیکھا تو کہا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پا نے والے سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے ولح ہاں ہاں رضا کو جب جلدی دکھا دیئے تو زندہ ہے تو دکھا دیے نا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے ولح میری چشمے عالم سے چھپ جانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے تیرا کھائے تیرے گلابوں سے الجھے ہے منکر عجب کھانے گرانے والے اسی چہرے کی تعریف کرتے ہوئے کرتے ہیں زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے ارش حق زیر پائے محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد تو کہیں اس باغ کی سیر میں محشر کی وہ یاد آتی ہے کرتے ہیں کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے ہر طرف دید حیرت زدہ تکتا کیا ہے تو کہیں کہتے نظر آتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفات ہے تمہاری واہ قرض لیتی ہے گنا پرہیز گاری واہ, واہ تو کہیں پہ کہتے ہیں پیش حق مجدہ شفات کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے دل نکل جانے کی جا ہے آنکھ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے تو کہیں اسی محسر کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں اے رضا سنتے ہیں کہ محسر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے مچلا ہے کہ رحمت نے امید بدائی ہے کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے آب اے میرے آقا سب نے محشر میں سب نے سفے محشر, رہی محشر رہی میں رہی للکار دیا, دیا مجھ کو دیا اے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے اب اب تیری دہائی ہے تو کہیں پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شہزادوں کی بات رکھتے ہوئے کلام لکھتے نظر آتے ہیں بڑے بڑے شعرا دنگ رہ جاتے ہیں ارے یہ کیسا باغ ہے ارے اس میں کیسی خوشبو آ رہی ہے ارے اس میں کیا ہے نظر آتا ہے کہ چار زبان میں کلام لکھ دیا واہ واہ سبحان اللہ اور کوئی آج تک ایسا نہ کر سکا لم یاتی کا فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا جگراج کو تاج تو رے سر تو ہے تجھ کو شہد و سرا جانا البحر علا والموج تغ من بے تو سو ہو شروبہ مندار میں ہوں بگڑی ہے مری نیا پار لگا جانا ابرے کرم بر سنہارے رمزم رنجم جم دو بوند ادھر گرا جانا پیارے محبوب کے دو سید زادوں نے دو شہزادوں نے تمنا کی تھی کہ اے اللہ حضرت آپ کوئی ایسا کلام لکھے جو مختلف زبانوں میں ہو آپ نے چار زبانوں میں قلم اٹھا کر کلام لکھ دیا اسی بات کا یہ ایک مہکتا پھول بن گیا آگے بڑھتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کی تعریفیں نظر آتی ہیں اور پیارے آقا کے ان گلیوں کی مہک کی بات نظر آتی ہے کہتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے روح پہ دو چلتے ہیں بھٹکنے والے آسیوں تھامن و دامن کا وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے, والے تو کئی مدینے جانے کی بات نظر آتی ہے شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح ظفر کی ہے بھینی سوہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے کل یہاں کھلی دلوں کی ہوائی کدھر کی ہے تو کبھی پیارے محبوب کی معراج یاد آتی ہے تو عرض کرتے ہیں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے ترب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے جوہر سے اثر کے درمیانی وقت میں مختصر سے وقت میں ایسے سکسٹی سیون اشار لکھے کہ اگر میں دعوے سے کہتا ہوں کوئی شاعر 67 سال بھی بیٹھا رہا ہے حضرت کے ایسے اشار لکھ سکتا ہے ایسا پیارا کلام آپ نے لکھا تو ایک کلوز ہوتا ہے ابھی ایک باغ سے گزرے ہی تھے کہ دوسرا باگ نظر آتا ہے اور دوسرا باغ شروع ہوتا ہے کہاں سے شروع ہوتا ہے صبح و طیبہ طیبہ میں طیبہ ہوئی ہے باڑا نور کا سب کا لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا باغ تیبا میں سہانا پھول پھولا نور کا مستبو ہے بلبلیں پڑھتی ہیں کلما نور کا آگے جاتے ہیں تو اس باغ کا درخت نظر آتا ہے اس درخت پہ پیارے, پیارے پیارے پھول کھلے ہیں خوب خوشبو دار بوٹے کھلے ہیں اور کیا ہے اس پہ خوشبو آ رہی ہے زمین و جمع تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں جما تمہارے لیے بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے ہمائے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے پیارے آقا کی تاریفوں پر تعریفیں پیارے آکا کی شان پر شان گیا لگتا ہے کیا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی ڈے زندگی کا مرکز اگر کوئی تھا تو وہ محبوب کی ذات تھی محبوب اے پاک صلی اللہ علیہ کا وجود مسعود تھا انہی کے لئے کہتے ہیں نعمت ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا آگے بڑھتے ہیں تو سلاۃ السلام کی گونج سنائی دیتی ہے کابے کے بدر الدجاہ تم پہ کروڑوں درود طا تم پہ کروڑوں درود اور کوئی غیب کیا, کیا؟ تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود آب گلے اختیار آب و گلے انبیاء تم پہ کروڑوں درود جان و دل اختیار تم پہ کروڑوں درود شافی اے روزے جزا تم پہ کروڑوں درود دافی اے جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود آگے بڑھتے ہیں تو مستفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شم بز میں ہدایت سے لاکھوں سلام دنیا میں اذان کے بعد سب سے زیادہ گنگنایا جانے والا نغمہ یہ مصطفی جان رحمت پہ لاکھوں سلام دنیا جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے لے کر جہاں ختم ہوتی ہے وہاں تک چلے جائیے آپ کو اس سلاۃ و سلام کی گونج ضرور سنائی دے گی اور پاک اللہ کی منقبتوں کے لہلاتے باغات نظر آتے ہیں ہدایت کے بخشش میں اپنے پیر و مرشد کی شان نظر آتی ہے تو کہیں پر اپنے پیر و مرشد کی تعریفیں کرتے نظر آتے ہیں گویا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں منازاد ناطے پاک غوث پاک کی منقبتیں اپنے پیر و مرشد کے مناقب کے لیے اپنے قلم کو وقف کر رکھا تھا اور اگر اس سارے سمجھ، یوں سمجھ لیجیے کہ ایک ماسٹر پیس کو دیکھنا ہو نعتیہ شاعری کے تو بلا موبائل وہ ہدایت کے بخش ہے ہدایت بخشش ایک ایسا ماسٹر پیس ہے ناتیہ شاعری کا کہ جب اس کو دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں شاعری بھی شائری کی جا سکتی ہے اور شریعت کی پاسداری بھی کی جاتی ہے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے وہ کہا نا بعض لوگ شریعت کی پابندی نہیں کرتے جب شاعری کی جاتی ہے تو اس میں یہ ایک بہت ہی کٹھن راہ ہے نعت لکھنا بالخصوص شاعری ابھی کوئی کر لے گا لیکن شاعری میں نعت لکھنا یہ تو ایک ایسی منزل ہے جس کے متعلق اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی خود کہتے ہیں ملفو شریف میں ہے حقیقت نعت شریف لکھنا بہت مشکل کام ہے جس کو لوگوں نے آسان سمجھ لیا ہے اس میں تلوار کی دھار پر چلنا ہے اگر بڑھتا ہے تو الوہیت میں پہنچ جاتا ہے اور کمی کرتا ہے تو تنقید ہوتی ہے معذ اللہ البتہ حمد آسان ہے کہ اس میں صاف رہتا ہے جتنا چاہے بڑھ سکتا ہے غلط حمد میں اصلا حد نہیں اور نہ شریف میں دونوں جانب سخت حد بندی ہے اللہ سبحان اللہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حد بندی کا ایسا دھیان رکھا کہ نہ شاہ نے الوہیت کوئی تنقید ہونے دی نہ پیارے آقا شاہ الوہیت تک پہنچایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نہ پیارے آکار اسلام کی شان نے کمی کی اعلیٰ کے دور کے ایک شاعر تھے ایک شعر انہوں نے کہا پیارے آقا کی تعریف کرتے ہوئے وہ چاہ تعریف کرنا رہے تھے لیکن ایسا مضمون بن گیا کہ ہست پڑے بندہ جیسے انہوں نے کہا گرفت تو ہوگی تجھے ایک بندہ کہنے پر جو ہو سکے بھی خدائی کا ایک تری انکار یعنی ماض اللہ اللہ تبارک و ہی خدا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً بندے ہیں آپ بندے ہیں لیکن ایسے بندے ہیں ان کے جیسا کوئی بندہ نہیں ان کے جیسا ان کے مرتبے کا کوئی بندہ نہیں سب سے اعلی بندے ہیں سب سے اولا بندے ہیں سب بندوں کے آکا ہیں لیکن اللہ کے بندے ہیں اس شاعر نے تعریف کرنا چاہیے لیکن یہ کہا کہ گرفت ہوگی تجھے ایک بندہ کہنے پر یعنی بندہ کہنے پر پکڑ ہوگی اعلی حضرت نے ایسا نہیں کیا اعلی آزت رحمتہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا میں تو مالک ہی کہوں گا یہ ہو مالک کے ہم یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا میں تو محبوب اللہ سبحان اللہ سلسلہ جاری ہے اعلیٰ عزت کی شاعری کے حوالے سے ہم مدنی پھول لے رہے ہیں کچھ کال لیتے ہیں پھر مزید مدنی پھولوں کو آگے بڑھائیں گے ہند کے شہر اجمیر شریف سے انیس ستاری عرض کر رہا ہوں ماشاءاللہ اللہ سلسلہ فیضان اعلی حضرت بڑا ہی پیارا جاری اور ساری ہے ان قریب یہ اختتام پذیر ہوگا اور آج کا موضوع بھی بڑا پیارا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی شاعری تو اسپاک بھائی سے عرض ہے کہ ایک ایسا شعر بھی سنا دے جو ہمارے امام اہل سنت اعلی حضرت نے خواجہ غریب نواز کی شان میں پڑھا ہو یا لکھا ہو اعلی حضرت رحمتہ اللہ تعالی نے غریب نواز رحمت اللہ تعالی کے مزار پہ بھی حاضری دی اور آپ کی شان بھی بیان کی یہ کم شان ہے کہ آپ کو غوث پاک رحمت اللہ تعالی کے فیضان کا فیض کہا کہ غوث پاک فیضان سے آپ کا فیض جاری ہے وہ شیر ہے نا مذر چشت و بخارا عراق و اجمیر کون سی قسط پہ برسا نہیں جھالا تیرا تو غوث سے پاک کی فیضان سے خواجہ اجمیر کا فیضان جاری ہے میں سمجھتا ہوں یہ بھی خواجہ صاحب کی بھی شان ہے خواجہ صاحب کی منقبت بھی اس میں ہو گئی اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کئی جو اشعار ہیں نا وہ ملے نہیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے کئی اشار جو ہیں وہ ملے ہی نہیں کئی کئی کلام آپ خود فرماتے ہیں اعلی حضرت کے الفاظ نہیں ہے یہ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں آپ نے خود بیان کیا اس بات کو کہ کئی بار ایسا ہوا کہ میں نے کلام لکھا اور وہ گم ہو گیا کئی کئی مختوتے گم ہو گئے ایک ساتھ کئی کئی کلام لکھے تھے وہ ملے ہی نہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ فقیر کو اسے ڈھونڈنے کی بھی کوئی طلب نہیں کہ ڈھونڈوں نہ اس میں مشغول ہونے کا کوئی مجھے وہ ٹائم ہے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں لکھنے تھے اس کی رضا کے لیے لکھنے تھے جس محبوب کے لیے لکھنے تھے ان تک پہنچ گئے بس یہی کافی ہے اور میں جانتا ہوں کہ اگرچہ یہاں سے گم ہو گئے لیکن انشاءاللہ میرے ناما اعمال سے گم نہیں ہوں گے یہ اعلی آزم کا کمال ہے ورنہ شاعر کا کوئی کلام گم جائے نا یہ کوئی شاعر سے ہی پوچھ لے کہ اس کی کیا حالت ہوتی ہے یہ اعلی حضرت کا کمال تھا تو ہو سکتا ہے آپ نے پورا کلام بھی خواجہ اجمیر پر لکھا ہو اور وہ ملے نہ ملا نہ ہو تو کے بخش کے کئی کلام جو ہیں وہ ہمیں ملتے نہیں ہیں یہ جو دو حصے ہیں یہ ہمارے پاس ہیں اس کے علاوہ بھی آپ نے کئی کلام لکھے آپ کے کئی اشعار ملتے ہیں عربی کے کیا آپ نے تیرہ سو سے زائد اشعار لکھے اعلی وہ ہمیں ابھی یوں ایک جلد میں اب تو کسی بزرگ نے اس کو ایک مبسوط کتاب میں جمع کر دیا ہے اور غالباً کسی اور ملک سے یہ شایا ہوتی ہے تو اعلیٰ آزت کے وہ اشعار ہیں سچی بات سکھاتے ہی ہیں سیدھی راہ چلاتے ہی ہیں یہ بھی ہدایت کی بخشش میں موجود نہیں ہے لیکن اعلیٰ حضرت نے اس کو پورے کلام کو لکھا اور یہ قصیدہ جو ہے سچی بات اس کے کوئی پچاس ساٹھ اشار مشکل سے لوگ پڑھتے ہوں گے لیکن اعلی حضرت نے اس کے تقریباً تین اشعار لکھے تین سو ساٹھ اشار پر مشتمل یہ کلام ہے سچی بات سکھاتے ہیں سیدھی راہ چلاتے ہیں ایک دو شیر ہو جائیں اس کو سچی بات سکھاتے چلاتے صلی اللہ علیہ وسلم سچی بات دکھاتے ہے سچی بات دکھاتے سل لاہو الگ گے بسل سل لاہو الگے اللہ لاہو الگ گے بسل پندرہ سنا تک کل آئی کس رے دناتک کس کی رسائی <سرحان> کس کس کی رسائی کس کس کی رسائی کس سبحان اللہ کیا بات ہے اللہ حضرت رحمت اللہ تعالی کی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے جس انداز سے شریعت کا پاس رکھا اور شاعری میں ایسے انداز اختیار کی کہ شریعت کی راہ جو ہے وہ کہیں بھی اس کی حد خراب نہ ہو اللہ تبارک و کی شان بھی اپنی جگہ پہ رہے اور اس رب کریم کی شان میں بھی آپ نے زبردست اشعار کہے جیسے کہ وہ ہے گنا گدا کا گناہ گدا کا حساب کیا وہ اگرچہ لاکھ سے ہیں سوا مگر اے عفو تیرے افو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے یہ اللہ تبارک و کی شان اس میں بیان ہو رہی ہے رب تبارک وطالعہ کے اف و کرم کی بات بھی ہو رہی ہے اس میں اور اس کے علاوہ وہ جو شعر ہے مولا تیرے اف و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے ورنا رضا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے یہ رب تبارک وطالعہ کی رحمت کی طرف کیسی آپ کی امید لگی ہے یہ بھی الا حضرت کا ایک کمال ہے آپ کے سامنے ایک شاعر آئے اور انہوں نے ایک شعر پڑھا کہ کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے مجنو کھڑے ہیں خیمائے لیلا کے سامنے تو یہ جو فرشتے ستر ہزار کھڑے ہوتے ہیں ہر وقت جو کہ اعلی حضرت نے بھی بیان کیا لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں اور کہیں پہ فرمایا ستر ہزار صبح ہیں ستر ہزار شام یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے یہ جو فرشتے کھڑے ہیں ان شاعر صاحب نے اپنے انداز میں اس کو بیان کیا کہ کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے یہ درخت نہیں ہیں مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے اعلی حضرت نے فورن وہاں پر بردستہ ان کا رد کیا اور انہیں سمجھایا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ پیارے آکا سلاۃ والسلام کے مزار پاک کو خیمہ لہلا سے تجوی دی فرشتوں کو مجنو کہہ رہے ہیں آپ یا دیوانوں کو مجنوع کہہ رہے ہیں آپ عاشقوں کو مجنوع کہہ رہے ہیں نہیں ایسا نہ کیجیے ایسا نہ کہیے بلکہ یوں کہیے کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے قدسی کھڑے ہیں عرش مول کے سامنے تو یہ اعلیٰ حضرت کا انداز تھا کہ جیسا مرتبہ ویسی شان بیان کی جائے ایک اور شاعر تھے وہ حاضر ہوئے انہوں نے ایک شعر لکھا تھا شان یوسف جو گھٹی ہے تو اسی در سے گھٹی شان یوسف جو گھٹی ہے تو اسی در سے گھٹی یہ انداز ہوا کرتا تھا شاعروں کا بعض اوقات کہ پیارے آکار صلاحت السلام کی تعریف کرتے ہوئے دوسرے امبی علیہسلاسلام کی شان میں کمی کر دیتے یہ غلط ہے کسی نبی کی شان میں کمی کرنا یہ کفر ہے کسی نبی کی توہین بھی کفر ہے یہ تنخیص کرنا کفر ہے ہر نبی پر ایمان لانا اور ان کی تعظیم کرنا ہم پر فرض ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس دامن کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا اور ہر نبی کے شان نے اپنی تعریف بیان کی ایک شاعر صاحب کا وہ شعر ملتا ہے مفت حاصل ہے مگر اس کی یہ تدبیر نہیں مفت حاصل ہے مگر اس کی یہ تدبیر نہیں کھوٹے داموں بکے یوسف کی یہ تصویر نہیں تو یہ مراد ان کی یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ سلاۃ والسلام کی کا یہ جلوہ نہیں ہے یہ حضور علیہ سلاۃ والسلام کا جلوہ ہے تو اگرچہ میرے کو سرکار نے مفت عطا کر دیا میں میں اپنا جلوہ دکھا دیا لیکن یہ مفت آگے بھی دے دوں یہ مطلب نہیں ہے کیونکہ آقا علیہ السلط علام کا یہ جلوہ ہے یوسف علیہ السلام کا نہیں ہے تو اس انداز سے یوسف علیہ السلام کی شان میں انہوں نے کمی کر دی لیکن اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے جب یہ شیر پڑا گیا شان یوسف جو گھٹی ہے تو اسی در سے گھٹی آپ نے انہیں سمجھایا کہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کی شان گھٹ گئی پیارے آقا کے آنے سے یوسف علیہ السلام کی شان بڑی یہ حضور یوسف علیہ السلام کا حسن یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے میرے آقا علیہ سلاۃ والسلام کے صدقے میں سب کو ملا جو کچھ ملا اب یوں کہیے شان یوسف جو بڑی ہے تو اسی در سے پڑی اب ردیف کافیہ وزن عروض سب وہی رہے اور مانا بھی اچھا ہو گیا اور ایک مقام پر خود یوسف علیہ السلاط والسلام کی شان بھی ہے اور پیارے آکا کی شان بھی ہے اور وہ اللہ حضرت نے کہا نا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشتے جنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان یار حسن یو میں اگوشتے جنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام نام تیرے آرباد اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کی شاعری میں آپ کو غزلیہ انداز میں ملے گا شاعروں کی دنیا میں اس بات کو بیان کیا جاتا ہے کہ غزل کے انداز میں نعت لکھنا اس کو سب سے پہلے اگر کسی نے کیا تو وہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ ہیں غزل میں تشبیہات ہوتی ہیں اور اپنے محبوب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی شان کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ اس میں جیسے کہ محبوب کے چہرے کو چاند کہنا اس کی زلفوں کو مشکل خطاں کہنا یہ جو ہے یہ غزلیہ انداز ہے اور ویسے نعت جو ہے وہ شان بیان کرنا عام طور پر جیسے کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی یہ نعت ہے غزل کا انداز کیا ہے وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں یہ جو انداز ہے یہ غزلیہ انداز ہے اور یہ ماما سنت علی حضرت رحمت اللہ تعالی کے مکتب سے ہمیں نظر آتا ہے اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا جو خیال تھا اس جدت تخیل نئے سے نیا خیال کے بندے کا تصور وہاں پہنچے اعلی حضرت کا خیال وہاں پہنچتا تھا اور اس انداز سے شاعری فرماتے تھے جیسے کہ وہ شعر ہے ہلال کیسے نہ بنتا کہ ماہ کامل کو سلام ابرو شاہ میں خمیدہ ہونا تھا اب دیکھیے جب ہلال طلوع ہوتا ہے جب وہ نکلتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے یوں ہوتا ہے جیسے کہ ابرو ابرو ہوتے ہیں اوپر سے اور جب وہ جا رہا ہوتا ہے آخری آخری دن ٹوینٹی ٹوینٹی سیون تاریخ ہوتی ہے تو وہ نیچے سے کم ہو رہا ہوتا ہے کم ہوتے ہوتے ہوتے جھکا ہوا نیچے ہوتا ہے اور جب آتا ہے تو اوپر سے آتا ہے آپ غور کیجیے گا آلہ حضرت اس بارے میں کہہ رہے ہیں تخیل دیکھیے رضا کا آپ کہہ رہے ہیں ہلال کیسے نہ بنتا کہ ماہ کامل کو یہ ہلال جو خوبصورت سا چاند پہلی تاریخ کو ایک خوبصورت سے ناخن کی طرح نکلتا ہے تو یہ کیسے نہ بنتا کیوں اتنا خوبصورت نہ لگتا اتنا پیارا کیوں لگتا کیونکہ جب یہ جا تو اس نے پیارے آقا کے ابروؤں کو جھک کے سلام کیا تھا है? سلام ابرو شاہ میں خمیدہ ہونا تھا یہ جھک کے جب اس نے سلام کیا تو پیارے آقا نے اسے اپنے ابرو کے صدقے میں ایسا خوبصورت بنا دیا کہ وہ جب نکلتا ہے تو ہلال کہلاتا ہے خوبصورت کہلاتا ہے یہ تخیل کی جدت ہے یہ نیا رنگ ہے نیا انداز ہے ایک جگہ پہ کہتے ہیں آتشے تردامنی نے دل کیے کیا کباب کیا؟ خضر کی جاہوں جلا जلا जلا دو ماہ سوختا کہیں پر جدت تخیل میں کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے اب یہ انداز جو آگ بجھا دے گی آگ آگ کو بجھائے گی یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن اعلیٰ حضرت نے ثابت کیا کہ جب عشق کی آگ لگے گی تو دو کی آگ بجھ جائے گی انسان یہ شعر سنا دیجئے اے عشک تیرے صدقے سنتے ہیں کہ معاشر میں صرف ان, کی رسائی ہے ان کی رسائی ہے ان کی رسائی لو جب تو بنا میرے ری سر کی وہ آگ لگائی ہے جو آگ بچاتے کی وہ آگ لگائی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اللہ حضرت رحمت اللہ تعالی کے کس کس کمال کی بات کریں ابھی تو ہم نے سمجھے کچھ بیان ہی نہیں کیا ہے ابھی تو کچھ بھی بیان نہیں ہوا ناظرین اگر گفتگو جاری رہے میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی شاعری پر ہم پچیس دن سلسلہ کر سکتے ہیں اے ایسا اعلیٰ کی شاعری کا کمال ہے اور میں کہتا ہوں پچیس دن میں بھی سب بیان نہیں ہو سکے گا اعلی حضرت نے ایسا لکھا ہے اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی کی شاعری پر ایک صنعت ہے تلمیخ تلمیخ کا مطلب ہوتا ہے قرآن پاک یا حدیث پاک کے مضمون کو شعر میں بیان کرنا یا اس, اس کے الفاظ کو ہی بیان کر دینا. یعنی قرآن پاک کی آیت ہے اس کو بیان کیا جیسے وہ ہے ذکر کا ہے سایہ تجھ پر بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا اس نے قرآن پاک کی آیت کو فٹ کر دیا ساری کثرت پاتے ہی ہیں یہ بھی صنعت تلمی ہے اسی طرح انتا فیہم نے عدو کو بھی کی لیا دامن میں ایش جاوید مبارک تجھے شہدائی یہ دوست فیہم یہ قرآن پاک کی آیت پاک کا جملہ ہے اسی طرح لئے القدر میں مت لجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلاب قرآن پاک کی آیت کے اجزاء کو شعر میں استعمال کیا فائزہ فرخت فنسب یہ ملا ہے تجھ کو منصب جو گدا بنا چکے اب اٹھو وقت بخشش آیا کرو قسمتیں اطایا تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کی قرآن و حدیث پہ نظر ایسی تھی کہ آپ قرآن پاک کے احادیث طیبات کے الفاظ یا مفاہین کو اشار میں بیان کر دیتے تھے جیسے وہ شعر ہے فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں اے مرتضی عتیق و عمر کو خبر نہ ہو ابھی پوری حدیث سے پانچ پانچ شیر میں بیان کر دیا کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وزل کریم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکیلے میں تنہائی میں کہ حضرت صدیق و فاروق یہ سردار دو جہاں ہیں جنتی لوگوں کے سردار ہیں جو بڑی عمر کے حضرات ہوں گے ان کے سردار ہیں تو فرمایا پھر اے علی انہیں خود تم نہ بتانا ابھی تم مت بتانا یعنی مراد ہو سکتا ہے یہ ہوگی کہ میں خود بتاؤں گا اس طرح کی علماء نے کی ہے اس کی تو اس پوری بات کو پوری روایت کو اس شعر میں بیان کر دیا فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں فری ہیں مل گو نام ہودی